کام من قریت بہت سی بستیاں ایسی گزری ہیں اتربی ہا جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وہ اور ان بستیوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی فہا سب نا پس ہم نے ان کا حساب شدید لیا وہ اضب نہ نک او اور ہم نے انہیں سخت ترین عذاب دیا فضا وبال و پس امرحا ان لوگوں نے اپنی برائیوں کا وبال چکھا اس بستی نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا وہ کانقی بت امریہ ہو اور ان بستی والوں کے برے اعمال کا انجام بہت برا تھا بہت نقصان میں تھا یعنی برے لوگوں کا انجام برا ہے پیچھے طلاق کے مسائل عدت کے مسائل ہیں اور پھر یہاں پر عذاب کا ذکر ہے اس میں مناسبت یہ ہے کہ اگر تقوی اور پہزگاری اختیار نہیں کرو گے تو آج جھوٹ بول کر کسی مظلوم عورت پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے طلاق دے دی گئی کہ جھوٹے الزامات لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یا اگر عورت کی طرف سے قصور ہو کہ وہ مرد پر جھوٹے الزام لگائے جو بھی ایسا کام کرے گا جھوٹ بولے جھوٹے الزام لگائے یا ظلم کرے یا کسی کے حق کو ادا نہ کرے وہ اس بات کو خیال رکھے کہ وہ اللہ کے غضب سے اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا شدید اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے فتق اللہ بس تم اللہ سے ڈرو یا الاباب اے اقل, مندوں اقل مند کون لوگ ہیں اللہ دین آمن جو ایمان لائے قد انزل اللہ علیکم بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل کیا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی روشن آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں لیخرج الذین آمنوا وعملوا صالحات من الغلمات إلى النور تاکہ یہ رسول ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہ رسول ان مومنین کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے مومنین اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتے ہیں وہ بلّہ ہی اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھے وہ یا عمل صالیہ اور اچھے عمل کرے یدھ خلو جنت ان تجریم ان انہار اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین فیحا ابدن ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں جنتوں میں وہ رہیں گے قدک اللہ, اللہ نے اس شخص کے لیے, اس مومن کے لیے مومن صالح کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت اچھی روزی پیدا فرمائی بے شمار نعمتیں اور بے شمار برکتیں اور رحمتیں جنت میں ہیں اللہ خلق اللہ نے سات آسمان پیدا کیے و مین الرودی اور زمین انہی آسمانوں کے مثل یعنی سات آسمان اور زمینیں بھی سات ہیں مسل آسمانوں کی مثل ہیں یعنی وہ بھی کتنی ہیں سات یا تزل المرو بئی نہ آسمان و زمین کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے بارشیں نازل ہوتی ہیں فرشتے اترتے ہیں روزی اترتی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ ان اللہ كُلِّ شَيْءٍ شعین تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ اللہ قد بِكُلِّ و عِلْمًا اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد سلام پڑھیں